اور کتنی ہی شہر تھے جنہوں نے اپنی رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حسابے لیا اور انہین بری مار دی